ربے مضمون بشارت اس کے نیچے لکھو مضمون بشارت پہلے کیا تھا کہ بشری ساویری پہلے کیا تھا خوشخبری دو ساویری ہو کون سی خوشخبری دو یہی یہ ہے مضمون بشارت یہی خوشخبری دو کہ یہ لوگ ہیں ان کے اوپر شابشی ہیں ان کے رب کی طرف سے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا مانا بڑا بہترین ہوتا ہے اس سالواد کا انہیں کیا کرتے ہیں شاہ بادشی اردو میں ہے نہیں جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں شاہ باد شاہ یہ شاہ اصل میں تھا شاہباد کیا ہاں بادشاہ ہو جاتے نہیں <laughs> یہی لوگ ہیں ان کے اوپر شاباشیا ان کے رب کی طرف سے یہ مضمون بہارت ہے رحمت اور خصوصی رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں محتم راہ پانے والے انفاور مروت ان شاء اللہ میرے محترم پہلے تحویل قبلہ کا ذکر چلا رہا تھا تو بیت اللہ کے ساتھ ہی صفا مروا تو پہلے بیت اللہ کا ذکر تھا اب اس کے متعلقات کا ذکر ہے یہ بیت اللہ ہے اور ادھر ساتھ کیا ہے صفا ہے یہ مروہ ہے اب صفا مروہ کی بات چل پائی ان سفا کے نیچے کو اضالہ شبو اضالہ شبو میرے عزیز صفہ مروہ کے درمیان بھی ہم دوڑتے ہیں یا نہیں سائ کرتے ہیں, ہیں سائ بھی کرتے ہیں تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی سمجھے جی سا سمجھے اور آپ طواف کریں اپنا حج کریں عمرہ کریں یہ ساج واجب ہوتی ہے درمیان میں ایک خلل آ گیا تھا کہ ایک شخص کا اس کا نام تھا اصاف عرب کے اندر اور اس کا عشق پڑ گیا نائلہ کے ساتھ نائلہ اس کی کا تھی معشو تھی تو وہ اصاف بدماش نے نائلہ کے ساتھ بدفیلی کی حرم کے حدود میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مس کر دیا پتھر بن گئے کیا بن گیا پتھر بن گئے سمجھا تو پہلے لوگوں نے تو ان کے یہ بت تھے نا پتھر عبرت کے لیے رکھ دیے کس کے لیے کہ لوگ عبرت حاصل کریں ایک صفا پہ رکھ دیا ایک مروا پہ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے کہ اگر کیا کرتے اب اصاف و نیلا کی پوجا ہونے لگی ایک بدھ تھا صفا پہ ایک بدھ کس میں تھا مروا پہ تھا اصاف وہاں تھا نیلا وہاں کی پوجا شروع ہو گئی جیسے آج کل حال ہے لوگ کہتے ہیں ہیرو رانجھا جو تھے نا بڑے اللہ والے تھے اللہ वाले थे سسی پنو جو تھی بڑے اللہ والے تھے لائنا مجنو جی بڑے بزرگ جیسے آج کل کا حال ہے انہوں نے بھی غلط لوگوں کے بت پوجا کر دی اب جب اسلام آیا تو مسلمانوں کے دل میں خیال ہوا صفا مروا جو ہم سائ کرتے تھے نا وہ تو اس لیے کرتے تھے پہلے دور جہلیت میں کہ ان دو بتوں کی کا کرتے وہ پوجا کرتے سیدا کرتے اب تو صفا مروا کے درمیان سائ ٹھیک نہیں ہوگی یہ خیال آیا تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ خیال تمہارا غلط ہے وہ تو ان کی جہالت ہی بت پرستی صفا مروا کی سائ ضروری ہے کیا تم نے جو گناہ سمجھا ہوئے گناہ نہیں اب بات ہی سمجھ دیکھو انفا پر مرو تم شاعر اللہ اظہار شبہ لکھا ہے بے شک صفا اور مروہ شائر اللہ میں سے شائر جمع ہے شعرہ کی شائر کس کی جمع ہے شائرہ کہتے ہیں علامت کو. بڑی علامت دین کی بڑی علامت کو شعرہ کہا جاتا ہے اور شاعر اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی بڑی بڑی علامتیں ہیں اللہ کے دین کی بڑی بڑی علامتوں کو کیا کہا جاتا ہے شاعر اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعر اللہ چار ہے کیا ایک رسول اللہ دوسرا کتاب اللہ اللہ کی کتاب تیسرا بیت اللہ کوئی شاعر اللہ میں سے ہے تو صفا مربا کا تعلق بیت اللہ سے نہیں تیسرا بیت اللہ چوتھا سلاد اللہ چوتھا کیا اب دیکھو جمعہ کا اجتباح ہوتا ہے عید کا اجتباح ہوتا ہے یہ شاعر اللہ ہیں یا نہیں قربانی اللہ کی عبادت ہے یہ بھی کس میں سے آئے شاعر اللہ میں کیا تو دین کی بڑی بڑی نشانیاں جو مشہور ہیں ان کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے شاعر اللہ سے بے شک صفا کر باعر اللہ میں سے جو شب حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے بس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے یہ کہ طواف کرے ساتھ ان دونوں کے انسائی کرے یہ جو گناہ کا لفظ کر گناہ نہیں یہ کس بنا پہ کہا گیا وہ انہوں نے گناہ سمجھا تھا کہ چونکہ بدھ رکھے ہوئے ہیں تو بت پر گناہ ہے تو فرمایا کہ گناہ نہیں ہے باقی حدیث کو ثابت ہوتا ہے کہ سوا مروا کے درمیان سا یہ کیا ہے ضروری ہے اچن و منت تباہ خیرن ضابطہ خداوندی بندی ضابطہ قانون خداوندی اور جو شاس خوشی سے کرتا ہے کسی نیکی کو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہیں جاننے والے ہیں میرے محترام اصل سے پہلے سے مضمون چلا رہا تھا تحویر کی کے درمیان اور اس سے پہلے ایک وارق کے اندر آپ دیکھیں نا وہاں تھا کہ اللہ زینا تین کتاب یار پون بین فری کمن لم الق یہود سارا کے مولوی صاحبان کو تو پہچانتے تھے نا بیت اللہ کو بھی پہچانتے تھے حضور کو بھی پہچانتے تھے لیکن ایک گروہ میں سے کیا کرتے تھے لیک تمون الحق ہے نہیں حق کو چھپا دیتے بس کی تشریح ہے جو کتمان حق کرتے ہیں ان کا انجام جیان ہو رہا ہے ان اللہ یک یہ زجر ہے جی اہل کتاب کے مولویوں اور پیروں کو کیا ہے زجر ہے چڑک ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جن کو اتارا اللہ تعالی نے ماں کے نیچلے کو مضامین بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جن کو اللہ نے اتارا آگے مین بیا نیا ہے الب جو کہ بالکل واضح ہے یہاں بیا کا مطلب دلائل نہیں لکھنا کیا لکھنا ہے ہاں کہ وہ مضامین کیا ہیں بالکل واضح وال اور وہ مضامین کیا ہیں ہدایت ہدایت کا سرجشم ہے بات اس کے کہ بیان کیا ہم نے ان مضامین کو لوگوں کے لیے کہاں بیان کیا پھل کتاب طورات و انجیل کے اندر طورات و انجیل میں یہ مضامین ہیں کہ حضور سچے نبی ہیں آخر و زمان ہیں تحویل قبلہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس چیز کو چھپاتے ہیں ان کا انجام دے بھوجی علاح کا یل اللہ انجام کتمان انجام کتمان چھپاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے یہی لوگ ہیں لانت کرتے ہیں ان کو اللہ اور لانت کرتے ہیں ان کو لانت کرنے والے الیب ترغیب توبہ ترغیب توبہ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کی اور بیان کیا بھائی ایک ہے عام آدمیوں کی توبہ عام آدمی کی توبہ تو یہ ہے کہ اپنے گناہ کے اوپر نہ وہ اللہ سے عہد کرے کہ میں ان گناہ لوں دوسری توبہ کس کی ہے مولوی کی مولوی اپنے گناہ سے توبہ کرے اور جہاں جہاں شرک و بدعت کی تقریر کی تھی نا وہاں جا کے بیان کرے کہ میں نے بکواس کی تھی جھوٹ بولا تھا سمجھے <تصفح> وہاں جا کے توحید بیان کرے اصلاح کرے تب مکمل توبہ ہوگی اب بات ہی سما نہیں یہی یہ ہے مولوں کے لئے ہے مگر جن لوگوں نے تو اصلاحی کی جو فساد پھیلاتے رہے اور لوگوں کے آگے بیان الحق حق بیان بھی کیا فولا یہی لوگ ہیں کہ خصوصی توجہ فرمان گا ان کے اوپر بانا پر رہی ان اللہ دین انجام مسرین مسرین منا اسرار کرنے والے ڈک جانے والے جو کفر سے توبہ کریں گے ان کا انجام وہ تھا اور جو مستر رہیں گے کفر پہ ڈٹے رہیں گے ان کا انجام سنو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر کے لیا آئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے موت کفر پہ آئی یہی لوگ ہیں ان کے اوپر لانت ہے اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت کے اندر دنیا میں بھی لعنت میں ہمیشہ اور آخرت میں بھی اچھا اب غور کرو آخرت میں لعنت کہاں ہوگی وہ دو لکھ میں آخرت کے اندر جو لعنت میں ہمیشہ رہیں گے وہ لعنت کہاں ہوگی بھائی دو لکھ میں جائیں گے تو لانتی ہوں گے نا تو اس لیے فرمایا لا یق عنهم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب آخرات کے اندر لانٹی بنیں گے اور کہاں ڈالے جائیں گے دوزہ کے تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب نیچے لکھو بعد الدخول دوز میں دخول کے بعد ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا بعد الدخول نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے بادت دکھو غلام یون ذرون اور نہ وہ محلہ دیے جائیں گے قبل ادو ادھر کیا لکھو مثال کا ان کے لیے فیصلہ ہو جائے دو میں جانے کا تو اللہ کی خدمت میں عرض کریں مولا ہمیں دو چار دن کے لیے کیا دے دو محلہ دے دو بعد میں دو میں ڈالنا ایسے ہوگا تو نہ قبل دخول محلت ہوگی نہ بعد دخول تقریب ہوگی سمجھے نا یہ دو علیحدہ باتیں ہیں آگے فرمایا کہ اگر دو سے بچنا ہے اور لانت سے بھی بچنا ہے یہ ربط میں بیان کر رہا ہوں اگر دو سے بچنا ہے اور لانت سے بھی بچنا ہے تو کون سا عقیدہ رکھو وکم اللہ واحد توحید کا کی اس کا یہ رابطہ آ گیا مضمون لکھو ذکر توحید دوسری بار ذکر توحید دوسری بار پہلی بار کہاں تھا ذکر توحید پہلی بار کہاں تھا بتائیے یا یونا سو بدور ابا کو دے دوسری بار ہے اور مابول تمہارا مابول ایک ہے لا اللہ اللہ ہوں نہیں کوئی بابو مگر منی ہے الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ توحید آ گئی ہے, نہیں آ گئی؟ اچھا یہ دعوی توحید ہے اس کو دعوی توحید لکھو رکھو تباغ دلیل ہے ان نفی خرچ سما واقع کنارے پہ لکھ یا درمیان میں لکھ تمہاری مرضی دلیل عقلی آفا کی یہ سب آفاقی باتیں ہیں انبوزنی آفا کی ہے دلیل اقلی آفاقی جو کہ سات امور پر مشتمل ہے لکڑی آفاقی جو کہ سات امور پر مشتمل ہے سات چیزوں میں اب پہلے نمبر دیتے جوہری خلق اسلام آباد کے اوپر کاری فوجی نمبر اختلاف اللہ نمبر وال نمبر تین وما حنزل اللہ نمبر چار بصفی نمبا نمبر پانچ تشریف ریاح نمبر چھ وساب المصحل نمبر سات یہ دلیل اقلیفہ کی سات امور پر مشتمل ہے بے شک بیچ پیدا کرنے آسمانوں کے اور زمین کے اور بیچ اختلاف رات کے اور رات اور دن کا اختلاف کیا ہے ایک معلاف کا آنا جانا ایک مان اختلاف کیا ہے آنا جانا پھر رات چلی گئی اب کیا ہے دن ہے شام کو دن چلایا جائے گا رات کا یہ بھی اختلاف ہے دوسرا اختلاف ہے گھٹنا بڑھنا کیا اب بتاؤ تم رات بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے آج کل رات کچھ نہ کچھ بڑھ رہی ہے دن کم ہو رہا ہے یہ بھی اختلاف ہے بال پھول کلّاتی تاجری نمبر کتنی جی وہ میں نے پڑھا تھا نہیر کے اندر کہ فل قدر ہو نا کوفل کے وزن پہ تو مفراد ہوگا اور اگر پھول کو ہو اس دون پہ وزن پہ تو اس دون پہ جمع ہے تو پھر فل کو ان کیا پڑھیں گے جمع پڑھیں گے مفراد بھی پھول کا ہے جمع بھی کا ہے فل کا ہے لیکن اس کو فلون کے وزن پہ اعتبار کرے دن کا واحد ہوگا اس فون کے وزن پہ اعتبار کے لوگ جمع ہو جائیں تو میں شک میں پڑ گیا کہ ہر جگہ کیا یہ لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا ہے فل فون کس وزن پہ ہے میں شک میں پڑھ گیا تو میں اپنے شاعر کی خدمت میں حاضر ہوا حالی ہی جی چاہیے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن یہی آئے پڑھیں اور تقریر فرمائی حضرت مولانحم رحمت اللہ علیہ اور فرمانے لگے شاید بھی شاید ہوتا ہے اے <سید> لکائے تو جواب ہر سوال تیری ملاقات سے ہمارے جواب خود بہت مل جاتے ہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پوچھتی تو حضرت نے بنا دیکھو فل کی صفت اگر آئے مذکر تو پھر اس کو مفرت پڑھو اور فرق کی صفت اگر کیا ہے موننا تو ایسا پڑھو جمع پڑھو کیونکہ جمع تعبیل جمع کیا ہوگی آپ صفت کا ہوگی مون اب تم بتاؤ فل کی صفت کیا ہے اللہ دی تو کشتی مانا کرو گی یا کشتیاں مانا کرو گی ہاں مسئلہ بال فل کی اللہ دی تجریف سے اور وہ کشتیاں جو کہ جاری ہوتی ہیں دریاؤں کے اندر ساتھ ان چیزوں کے کہ وہ چیزیں نفا دیتی ہیں لوگوں کو اور نفع دیتی ہے نہیں یہ آپ بندرگاہ پہ چلے جائیں نا تو کبھی بحری جہاز آپ رکے سامان لے کے تو اتنا سامان لیتا لے آتا ہے نا کہ مزدور سامان کا علیحدہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں پوری مارکیٹ جتنا سامان لے آتا ہے تو نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ساتھ ان چیزوں کے جو نفع دیتے ہیں لوگوں کو ماں حمد اللہ عملہ یہ نمبر چار ہے نا اور جو اتارا اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی پر زندہ کیا بس طبق اس کے زمین کو بعد ویرانی کہ زندہ کرنا بھی آباد کرنا ہے تو بسہ نمبر پانچ اور پھیلا دیے زمین کے اندر ہر قسم کے کیا جانور بھائی زمین کے اندر جانور ہوتے ہیں نا تو ایک زمین کی رونق ہوتی ہے الریا. تصریف تصریف کے دو معنی ہیں ایک ہوا کا چلانا ہواوں کا دوسرا ہواؤں کا تبدیل کرنا ہواوں کا کبھی دیکھو نا یہ پورب کی ہوا آتی ہے کبھی پچھم کی ہوا آتی ہے ایک ماسٹر صاحب میرے پاس آئے اچھے بھلے میرے خیال ہے تو بی اے تھے یا ایف اے تھے تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب آتی تو شرم ہے تو ہماری اردو کے اندر ایک نب ہے اتر تو مجھے ماننے کا پتہ نہیں چلا میں کہر تو ہے ٹر تو نے پڑھا ہے پڑھا ہے اور مجھ سے مانا پوچھنے ہے مجھے کیا پتا اردو کا نہیں جی نہیں پتا میں نے کہا بتا تھا میں نے کہا تم نے جغرافیہ پڑھا ہے ابھی اور ہم نے جغرافیہ پڑھا تھا ہندوستان کے دور میں تم طرفوں کا نام پڑھتے ہو مشرق مغرب شمال اور جنوب ہم نے جو اس وقت پڑھا تھا نا ہندی زبان بھی ہم پڑھتے تھے پورا اس کو کیا کہتے ہیں پورب یہ پچھم یہ اتر یہ دکن میں نے کہا اتر گمن ہے شیمال تو بڑا خوش ہو گیا تو یہ ہے پورب پچھم اتر دکن اقبال کہتا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد ہوائیں چلا رہے پچھم سے مغرب کی طرف سے تو اقبال بھی یہ کہہ رہا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے نور آفتاب یہ کون چمکا رہا ہے نور آفتاب کون چمکا رہا ہے تو یہی ہے میرے تقریر ریا ہے بس صاحب اور یہ نمبر کتنی ہے میرے عزیز آپ تھوڑا سا پتھر بالکل چھوٹا پتھر ایسے ڈالیں تو اوپر لٹرا بھی جاتا ہے نیچے گرتا ہے ہاں اور ابھی یہ بارش ہو رہی ہے کتنے من بارش ہوئی ہے ہاں ہزاروں لاکھوں من بارش ہو رہی ہے یہ مولا کا ہے کیا آسمان و زمین کے درمیان کا ہے تو اس کو کس نے تابع کر دیا اتنا بڑا بوج بادلوں کا آہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مسلسل بین سمائے والا فرما وسا بال مساخر وہ بادل جو تابع ہیں اللہ کی قدرت کے مساخر کا منع اللہ کی قدرت کے تابع ہمارے تابع نہیں ہیں درمیان آسم و زمین کے لایا کل یا کلوں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بھائی لا دین میں یہ لام جارا ہے نا جڑ دے رہی ہے یہ لام جارا جا جا رہا ہے آیات ہے منسوخ یہ جما مالم ہے جما مخصال نسب کیسے آتی ہے منسوخ ہے اور اس کو کو دینے والوں ہے کیا بالکل ابتدا میں کھڑا ہوا ہے کیونکہ یہ فی حل سماوات سارے ماتوں ماتو بلائے مل کے مجرو جار کا جار مجرو مطالعہ کیسے ہوگا ثابتہ تن کے مطالعے ہوگا خبر مقدم اور آیات کیا ہو جائے گا اسم میں گا آپ یہ ساری ترکیب ہے وہ مینا سے منجا خیزو <يَتَّحِدُو> یہ زاجر ہے زاجر برائے مشرقین دیکھو اتنے دلائل دیے گئے اللہ کی توحید پہ تو چاہیے یہ تھا کہ لوگ توحید کو مان لیتے یا نہ مانتے مان لیتے نا لیکن اس کے باوجود مشرق جو ہیں انہوں نے خدا کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے حا ناظر کون ہے لا وہ دوسروں کو حاضر ناظر مانتے ہیں خدا طرح. اے آپ دیکھیں نا یہ جب شاہباز کلندر کا میرا لگتا ہے نا تو ریکارڈ چلتے ہیں دما دم مست کلندر رہ کلندر جو تمہارے دلوں میں ہے کیا ہر دل کے اندر ہے کلندر حاضر ناظر ہے دما دم مست کلندر رہندا ہر دل دے اندر ہے. خدا کے اندر رہتا ہے, یہ ہے. کندر رہتا ہے. مَن دون اللہ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور شریف محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسی جیسے اللہ سے محبت ہو سمجھے جیسے اللہ سے محبت ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف ان کو دے دیتے ہیں عالم الغائے بھاض ناز مشکل کشا کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا کہتے ہی نہیں دی. مشکل کشا اللہ کی بات ولدین آ جو مومن ہیں نا اشد حب اللہ وہ زیادہ سخت ہیں بیت بار محبت کے واسطے اللہ مواعد اور مومن کے دل میں کس کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے. ایسے میں کیا جب مجدور فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخسات ہو گئی ہر تمنا دل سے رخسات ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اے اللہ تیری خاطر میں نے ہر تمنا کو ختم کر دیا بیوی بچوں کو چھوڑا وطن کو چھوڑا تیرے لیے سفر کیا ایسے ہو نا تمام تمناؤں کو خیر باد اب تو آ جا محبوب آ جا ہمارے دل میں آ جا ہر تمنا دل سے افسط ہو گئی اب تو آ جا. اب تو خلوت ہو گئی یہ مومن کی شان یہی ہے مواحد کی شان یہی ہے اللہ سے محبت غیر ان سے نہیں ہے بلاو یر اللہ دین یہ لو یر دین ظالم کی مختلف ترکیبیں ہیں میں آسان ترکیب آپ کو بتاتا ہوں لا کے نیچے لکھو شرتیا جرا کے نیچے لکھو بمان ظالام لا شرطیہ جراب من یا لامو بابا یہ رویت بصری نہیں رویت علمی ہے جراب من ذالام کھیلا گیا نا اللہ دینا ظالامو یہ فائل لکھو فائل موصول سیلا میل کے کیا لکھو فائل لکھو از یارونا کے نیچے لکھو ظارف یہ اس کا زارف ہے عذاب کے نیچے لکھو دنیاوی عذاب العذاب کے نیچے کیا لکھو دنیاوی عذاب او ان القوت اللہ جمیوں شدید القاب اس کے نیچے لکھو الخر ہی قائم مقام دو مفولوں کے او انا سے لے کے عذاب تک آخر ہی یہ کس کا ایک قائم مقام وہ ذرا کے دو مقول ہیں نا ذرا بمن یا لام دو مقولوں کو چاہتا ہے انل کو لا قائم قام کس کے دو مقلوں کے یہ لکھ لیا کہ مقام دو مفولوں کے اچھا جی اب شدید العاد کے بعد لکھو کہ جزا معذوف ہے لما اشرا کو جگہ ہے لما اشراقو البتہ نا شریک چہراتے یہ کس کے بعد جزا معروف ہے آ شدید الرضا کے بعد جزا معذوف ہے کون سی لما اشرا کو اب پہلے میں مطلب یان کرتا ہوں بار اس کے بعد میں مانا کروں گا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں عذاب آتے ہیں یا نہیں اور ان عذاب کو کوئی ٹال سکتا ہے اللہ کے دیوار نہیں ٹال سکتا نا تو یہ مشرق لوگ جو ہیں نا دنیا میں عذاب بھی دیکھتے ہیں اس عذاب کو دیکھ کے غور کرے کہ ان عذاب کو جب کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اور یہ ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں اگر کسی اور کے پاس طاقت ہوتی تو ٹال لیتے جب دنیا دنیادار کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور یہ دیکھ کے غور کریں کہ طاقتیں سب کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں تو غور و خوض کرنے کے بعد یہ شرک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ غور نہیں کرتے اس بات میں غور نہیں کرتے آپ سوچتے نہیں ہیں آپ سمجھی باغ یا نہیں اب مانا کرو بلو یار اللہ دین غالم یار بونے کا ہے اور اگر جانتے یہ ظالم بلو جب کے دیکھتے ہیں عذاب دنیاوی کو کس بات کو جان لیتے اگلی بات کو یہ انل کا کیا ہے قائم مقام دو مفور. جان لیتے اس اگلی بات کو کہ تاکیق طاقتیں سب کی سب اللہ کے لیے ہیں اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اگر اس بات کو جان لیتے تو لمحہ اشرف ہوتے پھر شرک نہ کرتے لیکن افسوس ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے سوچتے نہیں غور نہیں کرتے یہ ترکیب سمجھ آ گئی ہے جی یہ مشکل ترکیب تھی تو میں نے عرض کر دیا آپ کی جی جی آپ کی کراچی کے اندر بہت سے تراجم ہوتے ہیں اللہ ان کے تراجم میں برکت برقت فرمائے سر میرے دوست ہیں آمین کہہ لیکن ایک میرے دوست کسی کو کہہ رہے تھے کہ یار بالی منظور ہمارا یار ہے ہم بھی تفسیر پڑھاتے ہیں لیکن ایک چیز میں وہ اضافہ کرتا ہے ہم سے کہ مشکل مشکل ترکیبیں بتا دیتا ہے ہم نہیں بتاتے یعنی وہ اعتراف کر رہے تھے اس بات کا تو آپ بالکل تجزیہ کر دیکھیں سمجھیں وہ مشکل ترکیبیں میں نے کچھ شروع کی ہیں میرے شائق بھی نہیں بتاتے تھے حضرت درخواست رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کے آپ تراجم دیکھیں نا پرانے پرانے وہاں ترکیبیں بھالنی ہیں میں نے ترکیبوں کا حل اس لیے کیا میرے شاعر حضرت جی خالم اللہ نے فرمایا بیٹے تفسیر مذہری خوب دیکھا کرو تو مذہری جب میں نے مطالعہ شروع کروں تو ترکیب میں بتاتے ہیں تو میں نے سوچا ایک تو تراکیب کے ساتھ علماء کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فائدہ ہے تو اس لیے میں نے ایک خود اضافہ کیا ہے تراکیب کا اللہ قبول فرمائے آمین اس اللہ بھی نت بے حو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کس وقت دیں گے اس وقت جب بیزار ہو جائیں گے لوگ قیامت کے دن تو اس تبرہ اللہ جو جو ذرق اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا ان اللہ شدید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے اس وقت جب بیزار ہو جائیں گے میرے محترم ایک ہے مطبوعین دوسرے ہیں تابعین بھئی اس وقت میں متبو بنا بیٹھ یا نہیں اور آپ کیا ہیں تابے ہیں نا پڑھ رہے ہیں تابین اسی طرح جو پیر ہوتا ہے پیر وہ کیا ہوتا ہے متبو اور اس کے مرید کیا ہوتے ہیں تابے اسی طرح یہ لیڈر ہیں کہ مسلم کا لیڈر کوئی پی پیپل پی پارٹی کا لیڈر کوئی جمعیت علماء کا لیڈر یہ سب کیا ہیں لیڈران کرام بابوان اظام یہ کیا ہے مطموئن اور ان کے جو چیلے ملے ہیں اراتین یہ کیا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میدان قیامت ہوگا جو مطمئین ہوں گے گمراہ کیا صحیح مطموعین نا کیا گمراہ پیر گمراہ لیڈر گمراہ سردار اور مطموعین اور تعبین کا کیا حال ہوگا یہ حال سنو اللہ تعالیٰ سخت ادا دیں گے اس وقت جب بیزار ہو جائیں گے مطبوعین تعبین سے اللہ جینتبو کون ہیں مطبوعین من اللہ جی نتبو کیا ہو گئے تابین آج کل تو پیر کہتے ہیں نا مرید کو کہ مجھے فیس ادا کرو ہوتی ہے نا فیسیں پیروں کی نظرانے نذرانے ادا کرو تو کیا کہتے ہیں پیر زامن پیر زامن ایسے ہاتھ بھی لگاتے ہیں پیرن ہاں بیسٹ میں نہیں ہوگا میں کری کیا مت کہتے ہیں یہ پیر بکیر سب بیدار ہو جائیں گے تعبین کو چھوڑ جائیں گے یہ لیڈر میڈر بھی کیا ہو جائیں گے بےذا جب بیدار ہو جائیں گے مطموئن ان صابین سے اور دیکھیں گے آزاد بتکات بےہم و لسبات بےہم بامان انہم ہے با کس کے معنی میں ہے اور ٹوٹ جائیں گے ان سے تعلقات کہ دنیا بھی تعلقات ختم و کال البین اور کہیں گے متبین کہیں گے کون وہ تابین دیکھو جی دنیا میں تو پیر ہمیں کیا کہتے تھے کہ ہم چھڑا لیں گے لیڈر بھی کہا کہتے تھے کہ ہم چھڑا لیں گے سمجھے آج کل کے لیڈر بھی یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو صرف قرآن سمجھ جاتا ہے کیا ہم مطالعہ کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتے ان کو کہ میرے پاس آ جاؤ ایک گھنٹے کے لیے تمہیں پتہ چل گیا کہ مطالعے کا قرآن کیسے اور یہ کیسا ہے پتہ چل جائے گا یا نہیں چل جائے گا سمجھے گا کہ مولوی قرآن سمجھتا ہے ہم نہیں قرآن سمجھتے ایسے ڈاگر کرتے ہیں تو یہ مطموعین تابین سے کہا کہیں گے بیدار پھر تابین کہیں گے چور تے پترو آج بیدار ہو گئے اللہ تعالی اگر ہمیں واپس لوٹا دے نا دنیا میں تو پھر ہمارے پاس ہو تو جوتا اٹھا کے تمہاری مرم کی کریں خبیسو کب گورا کر کے دنیا کے اندر تو اس وقت پھر تابین مطموعین کو گالیاں دیں گے وہ بھی بیداری کہ رہا یہ ہے دنیا کی جانی جار. دعا کرو ہماری یہی جانی برحال رکھے یہ جاری کام آئے انشاءاللہ اور کہیں گے تابی لو انالا کر رہا یہ لو تمنی کے لیے ہے کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹنا ہو کس کی طرح لوٹنا ہاں ایک کر رہا تھا لوٹنا پن تو بر رہا بیدار ہو جائیں گے ہم ان سے جیسا کہ بیدار ہوئے وہ ہم سے اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ تعالی امال ان کے اس حال میں کہ وہ حسر پہ ہوں گے ارمان ارمان جانتے ہو نا وہ امال ارمان ہوں گے ان کے اوپر نہ ہوں گے نکلنے والے آپ یہ حال ہوگا جی مطمئین اور قابل کا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیان رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی موائز خالق و کلو شہید ہر چیز کے پیدا کرنے ہر چیز اس کی مخلوق اور جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں